السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الفاطح نے ابھی بھی ان اللہ و علی النبی یا منوس علیہ وسلم تسلیمہ اللہ محمد الکرم وعلیکم سلا تو السلام علیک اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم آواز بڑھائیے بھائی میں ایک الحمد للہ الحمد للہ عبل عالمی اصل تو وسلام والا سید مرسلی والا عال والصحابه المطاهرين وابنه الغوش العازم الجيلان محي واهل بيته اجمعين اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن العزيم والفرقان الحميد محمد رسول الله صدق اللہ البصیر القدیر وہ رسوله رسول رشید والحمد وحمد لاہ بلال لاکھ کے صد احترام علماء اہل سنت قابل قدر سامعین حضرات آئی اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت اللی العالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربارے پورنوار میں دروز شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں پڑھیے بلند آواز سے صلی اللہ علیہ نبی والی صلی اللہ علیہ وسلم سلاتوں سلامن علیہ کے حبیب اللہ کرسی آگے بڑھا کر راستہ بند کیجیے علی سیدنا و مولانا محمد اندلی الکرم علیہ بارک و سلم سلاطوں سلامن علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات بارہ روزہ عظیم الشان پروگرام کا یہ تیسرا جلسہ ہے جو سرکار امام علی مقام و جملہ شہدائے کربلا کے نام پر منعقد ہے جس میں شرکت کی سعادت ہم اور آپ حاصل کیے ہوئے ہیں ربطالہ اس عظیم محفل کو قبول فرمائے اور ہمارے اور آپ کے لیے ذریعے نجات بنائے آئیے سب سے پہلے حسب معمول اعلی حضرت عظیم البرکت آیتم نیات اللہ معزتم معزات رسول اللہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کی مقدس نعت پاک ایک بات اور عرض کر دوں آج اکثر و بیشتر آپ ہر ایک کی زبان پر سنتے ہیں اعلی حضرت نام لیتے ہیں اعلی حضرت کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں اعلی حضرت پر ریسرچ ہو رہا ہے ان کی تحریروں پر ریسرچ ہو رہا ہے لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہ آلہ حضرت کون ہے کس شخصیت کا نام آلہ حضرت ہے کس کو اعلی حضرت کہتے ہیں تو آئیے میں آپ کو مختصر جملوں میں بتا دوں اٹھارہ سو چھپن عیسوی میں بریلی شریف کی سرزمین پر ایک خان گھرانے میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی ہے آواز بڑھائیے میں کر تیرہ برس کی عمر میں وہ اپنے والد گرامی سے پڑھ کر کے بہترین عالم دین ہوئے آج ایک یہ غلط ذہن دیا جاتا ہے کہ آلہ حضرت کا جن عالموں سے اختلاف ہوا وہ سب ایک مدرسہ میں پڑھے تھے یہ سراسر جھوٹ ہے اعلی حضرت عظیم البرکت تیرہ برس کی عمر میں اپنے والد گرانی سے پڑھ کر کے فارغ تحصیل ہوئے اور جب فارغ ہوئے تو اسی وقت ان کے والد نے ان کے ہاتھ میں قلم دے دیا انہوں نے لکھنا شروع کیا جب اعلی حضرت فارغ ہوئے تھے پڑھ کر کے تو آپ جانتے ہیں کہ مذہبی طور پر ہندوستان کا حال کیا تھا برے صغیر میں مسلمانوں کے ایمان و عقیدہ کو خراب کرنے کے لیے سو سے زیادہ فتنے جنم لے چکے تھے حالات یہاں تک بگڑے ہوئے تھے کہ ہندوستان میں مذہبی طور پر ایمان و عقیدہ بگاڑنے کا پروگرام بساہر بڑا بیاانک معاملہ جو چلا تھا وہ دور اکبری سے لیکن وہ فتنہ دبا اس کے بعد پھر اور جنم لیتے رہے لیکن مکمل طور پر جب مغل حکومت کا خاتمہ ہوا انگریز مسلط ہوئے تو سو سے زیادہ فتنے جنم لے چکے تھے ایمان و عقیدہ کو بگاڑنے کے لیے ان فتنوں میں سے سب سے بھیانک فتنا جو تھا وہ یہ تھا کہ ماں اللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولے گا نہیں دوسرا فتنا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے نہ خود سے نہ خدا کے بتانے سے تیسرا فتنہ یہ تھا کہ اگر کسی نے دور سے کہہ دیا یا رسول اللہ اور مدد مانگ لی تو وہ مشرق ہو جائے گا اس کا تعلق ایمان سے نہیں رہے گا چوتھا فتنہ یہ تھا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے اسے کسی چیز کا اختیار نہیں پانچواں فتنہ یہ تھا کہ شیطان کا علم زیادہ ہے ملکل الموت کا علم زیادہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کم ہے انہیں فتنوں میں سے یہی یہ فتنہ تھا کہ جیسے چوپایوں کا علم ہے جانوروں کا پاگلوں کا معذ اللہ ایسے ہی رسول اللہ کا بھی علم ہے انہیں فتنوں میں سے ایک فتنا یہ تھا کہ اولیا کرام کی قبروں کو مٹی کا ڈھیر بتایا جا رہا تھا ان کی کرامتوں کو نبیوں کے معجزات کو جادو اور شوبہ بازی سے تشبیح دی جا رہی تھی انہیں فتنوں میں سے ایک فتنا یہ تھا کہ ملک کے لیڈر گاندھی جیسے لوگوں کو لے جا کر کے دہلی کے جامع مسجد کے ممبر پر تقریر کروائی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا تو اللہ ہم گاندھی کو نبی مان لیتے اور انہی فتنوں میں سے ایک بیاانک فتنا یہ بھی تھا کہ اسی دہلی کے جامع مسجد کے ممبر پر ایک طرف قرآن کو رکھا تھا ایک طرف گیتا کو رکھا تھا اور دونوں پر ہاروں پھول ڈالے گئے تھے اور یہ کہا گیا تھا کہ ما اللہ یہ بھی کتاب صحیح ہے یہ بھی کتاب صحیح ہے ایسا بیاانک دور تھا اور یہ کتنا پیدا کرنے والے کوئی معمولی لوگ نہیں تھے بلکہ بہت بڑی بڑی خانقاہوں کے سجادگان تھے درس کے بڑے بڑے شیخ الحدیث کہلانے والے تھے جن کو رہنمائے قوم و ملت حکیم المت قاسم العلوم الخیرات کا خطاب دیا گیا تھا ایسے لوگ تھے جو انگریزوں کے ہاتھ پر دن کے سفید اجالے میں مسلمانوں کے ایمان کا سودا کیا تھا خود بکے تھے ایمان کو بھی بیچ دیا تھا ایسے ماحول میں مسلمان بتاؤ اگر رہتا تو اس کا اسلام کیسا ہوتا ایک طرف بتخانے کے اندر جا کر کے پانی بھی ڈال دیتا اور دوسری جانب مسجد میں آ کر کے سجدہ بھی کر لیتا اس کے اسلام پر فرق نہ پڑتا یہ کیسا اسلام تھا ٹھیک ایسے ماحول میں برے صغیر کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت ان تمام فتنوں سے کی وہ ذات ہے ایمان احمد رضا خان کی اور جب ان کا قلم چل رہا تھا تو آواز گویا آتی تھی کہ کل کے رضا ہے خنجرے خونخار برت بار کیا بات ہے سبحان اللہ آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نہ سر کریں سبحان اللہ سبحان اللہ ان کا قلم جب چلنے لگا تو ہر ہر فتنے کا جواب دیا اور ایسا جواب دیا ایسا جواب دیا کہ پھر کسی فتنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ سر اٹھا کر کے مسلمانوں کے ایمان کو خراب کر سکے جب محفوظ ہو گیا ایمان تو ہندوستان کے گوشہ گوشہ سے ایک آواز آئی ڈال دی کلبو میں از متے سبحان اللہ لا دی کلبو میں ازمتے مستفی سیدرت پلاخ سلام سبحان اللہ. وہ ہیں آلہ حضرت اب آپ سے کوئی پوچھے کہ آلہ حضرت کسے کہتے ہیں تو آپ بتا دیجئے گا بہت ہوٹلوں پر پھلجھڑیاں چھوڑی جاتی ہیں بڑے مذاق اڑائے جاتے ہیں لیکن ان کے پوروں سے پوچھو جو کچھ باصلاحیت ہیں تو وہ بتائیں گے آلہ حضرت کون ہیں آلہ حضرت کو سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں ہے آلہ حضرت اپنے آکرا کی نات کہتے ہیں اس کو ایمان میں ڈوب کر کے آلہ حضرت نات کہتے ہیں آلہ حضرت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے سرکار آپ کے کرم کا حال تو یہ ہے وہ کم لو سن ہے محکمان حسن حضور ہے کہ گمان کس جہاں نہیں اور یہی پھول خار سے دور ہے یہی شما کروں دل دو لو رازا پڑے سالا میں میری بالا میں گدا ہوں اپنے کرینے کا میرا دینا پ بتا ہوں اپنے کریم کا میرا دید یہی پھول خار سے دور ہے یہی شم ہے کہ دھو کے لیے ان کی موت مر گئی واح پھر ہم کے لیے ان کی موت مر گئی درود پاک اللہم اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد والا علی و وسلم کی شان سے حسان بولے فدائے حامل قرآن بولے غلام موتی ایمان بولے ان نقت رس دقی دان بولے ادب کا مت لئے تابان بولے وا شن و من قلم ترقت و عیمی واج ملو من کلم تل دن نساؤ خلختہ میں من کل عیب بن کان کا خط خلختہ کمات تشاو ہزار بار بشو دہن ز مشکو گلاب ہنو ز نام تو گفتن کمال بے سبحان اللہ حضرات ہر آدمی کا ایک مقصد ہوتا ہے اور جب وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں قدم بڑھاتا ہے ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا مقصد بندوں کو راہ راست پر لانا اور ایک معبود کی عبادت کا پیغام سنانا ایک معبود کی طرف سارے بندوں کو پھیر دینا یہ تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے توحید و رسالت کا پیغام مکمل سرکار نے پہنچا دیا تو اب اپنے آقا کی مقدس زندگی کے حالات کو دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجت الویدا کے موقع پر یعنی میرے سرکار نے جب آخری حج کیا تھا اور اس کے بعد سرکار نے پھر کوئی حج نہیں ادا فرمایا اس دنیا سے تشریف لے گئے آقا نے جب حجت الویدا کے موقع پر کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کا اجتماع تھا اس میں خطبہ دیا میرے سرکار نے بیان کرنا شروع کیا اور جب بیان کے درمیان میں ارشاد فرمایا اے لوگو ایسا ہے کہ اب شاید میں آخری حج کر رہا ہوں اب تمہارے ساتھ میں حج نہیں کر سکوں گا سارے لوگوں کی آنکھیں بھیگ گئیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی رو پڑے میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو بلایا ارشاد فرمایا بلال جاؤ پورے مدینہ شریف میں اعلان کر دو کہ میں آخری وسیعت کرنے والا ہوں اور اس کے بعد پھر میری کوئی وسیعت نہیں ہوگی سرکار کا اعلان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں لے کر کے مدینہ طیبہ میں گئے اور جب اعلان کرنے لگے تو مدینہ شریف کے لوگوں کا حال یہ ہوا کہ وہ اپنے مکان و دکان کو کھلا ہوا چھوڑ کر کے بھاگے مسجد نبوی میں اتنی تعداد میں لوگ اکٹھا ہو گئے کہ گنجائش نہ رہی میرے سرکار ممبر پر تشریف لے گئے اور آقا نے مسلمانوں کو ہدایتیں دینی شروع کی اور اسی درمیان پھر سرکار اشاعت ہی فرماتے ہیں یہ لوگوں اللہ کا ایک بندہ ہے اللہ نے اسے اختیار دیا کہ آخرت پسند کرے یا دنیا کی زینت کو پسند کرے کیا بات ہے سبحان اللہ اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا جب یہ جملہ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں تو صحابہ کہنے لگے آخر آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں صحابیوں کا بیان یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ آخرت کو اختیار کرے گا دنیا کی زینت کو تو اس بات کو علاوہ ابو بکر کے کوئی نہیں سمجھ پایا تھا چنانچہ باز لوگ یہ کہنے لگے کہ ذرا اس بوڑھے کا رونا تو دیکھو آکا تو ایک بندہ کہہ کر کے بات سمجھا رہے ہیں اور وہ سرکار ہی کو سمجھ رہے ہیں لیکن جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسال کا وقت قریب آیا تو صحابہ کہنے لگے واقعی اس بات کو ابو بکر ہی نے سمجھا تھا میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب وسال شریف کا وقت قریب آیا اور سرکار اس بیماری میں آئے جس میں آقا اس دنیا سے تشریف لے گئے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریب آتے ہیں اور آنے کے بعد ارشاد فرمایا ابو بکر آگے بڑھو اور نماز پڑھاؤ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کر کے نماز پڑھاتے ہیں ستارہ نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسلمانوں کو پڑھایا سبحان اللہ, اللہ, اللہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرض میں ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے تشریف میرے سرکار کے لے جانے کا وقت ہوا تو اس وقت کوئی وسیعت کی اور تو ام المعودمین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس سر میری گود میں تھا اور سرکار کو شدت کا بخار تھا آقا نے آنکھیں کھولی اور ارشاد فرمایا عائشہ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھی کہ سرکار کچھ مانگ رہے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ حضرت عائشہ سرکار کو دیکھنے لگی فرماتی ہیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا امتی اصلاط اصلاط اصلاط اے میری امت نماز نماز نماز اور اس کے بعد میرے سرکار نے کچھ وسیعت نہیں کی اس دنیا سے تشریف لے گئے اب آپ ذرا غور فرمائیے عقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے جاتے جس چیز کے لیے وصیت کر گئے وہ نماز عقائ کریم فرماتے ہیں سلاد اصلاط نماز نماز آج ہم اور آپ نماز سے کس طرح کو ہی برت رہے ہیں نماز کے تعلق سے کس طرح سے ہم سستی برت رہے ہیں نماز کی وقتوں کی قدر کس طرح سے ہم بھول بیٹھے ہیں آپ خود فیصلہ فرمائیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحابہ گھر لیتے ہیں دیکھنے کے لیے کبھی سرکار کو افاقہ ہوتا ہے کبھی مرض بڑھ جاتا ہے کبھی افاقہ ہوتا ہے اور کبھی مرض بڑھ جاتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اب وہ وقت آیا سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے لوگ دور ہو جائے اللہ کے حبیب کے سے سارے لوگ ہٹ گئے اب کچھ ایسی مخلوقوں کی آمد ہوئی تھوڑی دیر کے بعد جب ان کی آمد ختم ہوئی ہوئی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کچھ اصحاب ہیں حضرت امل مومنی حضرت عاشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سرکار کا سر اقدس ہے اس کے بعد میرے آقا آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں اور آپ کی مقدس زبان پر ایک جملہ تھا اس کو نوٹ کرتے ہیں صاحب مدارج نبوا کہ قائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس زبان پر جملہ تھا رفیق اللہ رفیق اللہ یہ کہتے ہوئے میرے سرکار کی مقدس روح روح قدسی عالم قدس کی طرف روانہ ہو گئی آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھ ڈھیلو ہو گئے اتنا دیکھنا تھا کہ صحابہ چیخ مار کر رونے لگے جو جہاں سنا وہیں بے ہوش ہو گیا حضرت عثمان غنی کی حالت بتائی جاتی ہے کہ وہ ایک دم بالکل انسن ہو گئے وہ کچھ بولتے ہی نہیں تھے حضرت مولا کائنات کا حال یہ تھا کہ وہ بیٹھ گئے ان کی نہ زبان بول رہی تھی نہ وہ کچھ کہہ رہے تھے حضرت عمر فاروق اعظم کا تیور اتنا جوش میں ہوا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں تلوار لے لی اور تلوار لے کر کے وہ آگے بڑھے اور بیان فرمایا کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ رسول اللہ اس دنیا سے انتقال کر گئے تو میں اس کی گردن مار دوں گا بات ہے اتنا ان کو گوارا نہ ہوا وہ مدینہ شریف کی گلیوں میں تلوار لے کر کے گھوم رہے تھے اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے مکان پر تھے سرکار کے مکان سے آپ کا مکان تھوڑی دور پر ایک بنا ہوا تھا وہاں تشریف لے گئے تھے جب آپ کو اطلاع پہنچی تو روتے ہوئے وہاں سے آئے اور آنے کے بعد سیدھے حضرت عائشہ کے مقدس ہجرا میں داخل ہوئے سارے لوگ رو رہے ہیں آپ نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا آکائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جس اطہار سے چادر شریف کو ہٹایا اور پیشانی کو چوما حضرت ابو بکر صدیق نے اور چننے کے بعد رونے لگے ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے میرے آکا اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق باہر نکلے سارے صحابہ کی حالت عجیب ہے پورے مدینہ شریف میں کوحرام برتا ہے مدینہ کے لوگ بتاتے ہیں کہ اتنا غم والا تن مدینہ شریف میں کوئی نہیں آیا جب سرکار کا وسال ہوا اور اتنا خوشی والا دن مدینہ میں کوئی نہیں آیا جب سرکار مکہ سے مدینہ میں تشریف لائے تھے اللہ اکبر ہر گھر ماتم بنا ہوا ہے ہر بچہ رو رہا ہے سب کوئی چیخ رہے ہیں آکائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال دیکھ کر کے صحابہ کا عجیب حال ہے کوئی ایسی گلی نہیں ہے جہاں رونے کی اور کراہنے کی آواز نہ آ رہی ہو بعض باز لوگوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے آکائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لے گئے دیکھا کہ صحابہ جمع ہیں حضرت عمر فاروق اعظم بھی پہنچ گئے آپ نے فرمایا عمر بیٹھ جائے انہوں نے کہا میں نہیں بیٹھوں گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کہے بغیر ممبر پتھر فرما ہوتے ہیں ابو بکر صدیق ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے خطبہ دینا شروع کیا آپ نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آیت کریمہ مکمل پڑھنے کے بعد جس کا ترجمہ یہ ہے آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء ہوئے وہ انتقال کر گئے اگر نبی کے انتقال پر کوئی نبی کے دین سے پھر جائے تو وہ اپنا گھاٹا اٹھاتا ہے ایک اللہ ہے جو کبھی نہیں مرے گا حضرت ابو بکر صدیق نے اس مفہوم کی آیت کریمہ تلاوت کی اور ارشاد فرمایا اے لوگوں جو لوگ محمد کی عبادت کرتے تھے تو سن لو کہ دنیا سے تشریف لے گئے لیکن جو خدا کی عبادت کرتے تھے تو سنو خدا کبھی مرنے والا نہیں ہے وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا صحابہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیتے کریما حضرت ابو بکر صدیق نے تلاوت کی تو ایسا لگا کہ گویا ہم اون صحابہ کو حاصل ہوا کچھ اطمینان ہوا اب آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ جب کچھ مطمئن ہوئے صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کے سینہ کو کھول دیا تھا کہ ان کے جیسا نام نبی پر مر مٹنے والا کون ہے لیکن اس دن حال یہ ہو گیا تھا کہ سارے لوگوں میں سب سے ات... زیادہ اطمینان دلانے والے حضرت ابو بکر صدیق تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب صحابہ کا اجتماع کیا اور ارشاد فرمایا کہ آکائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تجہیز و تقفین کا انتظام کیا جائے سوال یہ پیدا ہوا کہ نبی کو دفن کہاں کیا جائے اس میں صحابہ کا اختلاف ہوا کسی نے کہا کہ جنت البقی شریف میں دفن کیا جائے کسی نے کہا کہ تدفین کا عمل مسجد نبوی میں کیا جائے کسی نے کہا کہ بیت المقدس میں کیا جائے اس لیے کہ وہاں اور انبیاء کرام کی قبریں ہیں تب تک حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حبیب سے یہ سنا ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی مدفن وہی ہے جہاں وہ وصال کرتا ہے اس لیے میرے سرکار کا جہاں وشال شریف ہوا وہی آکائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا جائے سارے صحابہ اس پر متفق ہو گئے اب قبر کھودنے کی بات آئی کہ قبر کون کھودے تو اس وقت صحابہ میں دو صحابی قبر کھودنے میں بہت مشہور تھے ایک حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ ہو اور دوسرے حضرت عبیدہ بن جراہ رضی اللہ تعالیٰ ہو حضرت طلحہ انصاری بغلی قبر کھودنے میں بڑے ماہر تھے اور حضرت عبیدہ بن جراہ سندوکی قبر کھودنے میں بڑے ماہر تھے یہ سوال پیدا ہوا کہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف بغلی رکھی جائے کہ صندوقی رکھی جائے تو صحابہ نے کہا اور یہ فیصلہ ہوا کہ ان دونوں صحابیوں کو بلایا جائے جو سب سے پہلے آ جائے وہ قبر کھود آئے تو حضرت ابو بکر صدیق اور جملہ صحابہ دعا مانگنے لگے اے میرے مولا تیرے محبوب کے لیے جو پسندیدہ قبر ہو اس طرح کا انتظام ہو جائے چنانچہ حضرت طلحہ انصاری پہلے آ گئے اب ان کو حکم ہوا کہ آپ قبر شریف تیار کیجئے انہوں نے بغلی قبر شریف تیار کی پھر غسل دینے کی بات آئی تب تک آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جو صحابہ جمع تھے ایک آواز آئی کہ پیغمبر کو غسل نہ دیا جائے یہ پاک ہیں ان کو غسل دینے کی ضرورت کیا ہے سب لوگ دیکھنے لگے یہ آواز کہاں سے آئی آواز دینے والا کون ہے کس نے آواز دی ہے ایک غیبی آواز کو سن کر کے اس طرح سے عمل کیا جائے تب تک حضرت عبداللہ اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل دینے کے لیے حکم فرمایا ہے اس آواز کے لیے پتا نہیں چل رہا ہے اس لیے ہم سب لوگ شریعت کے قانون کو ایک ایسی آواز جس کی کوئی سند نہیں ہے نہیں چھوڑ سکتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا جائے گا واہ. تب تک ایک دوسری آواز آئی کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دو پہلی آواز جو تھی وہ ابلیس کی تھی اور میں خزر ہوں بول رہا ہوں اللہ اکبر ابلیس کتنا بڑا مردود ہے اور کس طرح جگہ جگہ دشمنی پر آمادہ ہے قرآن میں رب کا بیان ہے لسانی ابو امبین بے شک شیتان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے دیکھو کس طرح سے وہ دھوکہ دے رہا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اب غسل دینے کی تیاری کی جا رہی ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے پانی بھر بھر کے حضرت زید لا رہے تھے اور نہلانے کا کام حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت فضل ابن عباس حضرت کسم ابن عباس یہ سرکار کے قریبی چچیرے بھائی ہیں ان سب لوگوں نے غسل دینے کا انتظام کیا اور سرکار کو غسل دیا جانے لگا پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے عام طور سے لوگوں کو غسل دیا جاتا ہے اس طرح سے دیا جائے کہ اسی کپڑے میں غسل دیا جائے چنان چتہ پایا کہ نہیں سرکار کے پیراہن شریف اتارے نہ جائیں غسل دیا گیا اب جب سرکار کو تکفین کی بات آئی تو آکائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارے بھائی اگر بتی بجھا دو یار کیا پر تکفین کی بات آئی تو تین کپڑے سوتی جو یمن کے بنے ہوئے تھے وہ لائے گئے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تین کپڑا پہنایا گیا جب سرکار کے جس میں پاک کو خشک کیا جانے لگا تو سرکار کے ناف شریف پر اور آنکھوں کی پلکوں پر پانی کے قطرے تھے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھو حضرت علی آگے بڑھے اور اپنی زبان سے اس پانی کو چوس لیتے اللہ ہیں اللہ حضرت علی فرماتے ہیں اسی وقت سے میرا علم بڑھ گیا اور میری نگاہ کی روشنی تیز سبحان ہو اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کس طرح سے فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے کیا یہ قرآن میں آیت آئی ہے کہ نبی کو جب غسل دیا جائے اور ان کے جسم کا پانی ہو تو وہ چوس لیا جائے نہیں پیارے یہ محبت کی علامت ہے سرکار کے جسم میں پاک سے جو پانی لگ گیا وہ بے مثال پانی ہے حضرت علی فرماتے ہیں میرا علم بڑھ گیا میری روشنی آنکھوں کی بڑھ گئی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اب جنازہ پڑھنے کی بات آئی تو نبی کا جنازہ کیسے ہوا آقائے کریم کے جنازے کی تین شکلیں بتائی جا رہی ہیں ایک طریقہ تو یہ کہ حضرت ابو صدیق نے نماز جنازہ پڑھائی اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لوگ گروہ در گروہ سرکار کی بارگاہ میں آتے رہے اور درود و سلام پیش فرماتے رہے پہلے مرد آئے پھر عورتیں آئیں پھر بچے آئے اور اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق نے ماں بقرا کو لے کر کے نماز جنازہ ادا فرمائی تو چونکہ حضرت ابو بکر صدیق ولی شرع تسلیب کر لی گئے تھے اس لیے ولی کی نماز پڑھنے لے پر پھر کسی کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اس طرح سے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ادا ہوئی اب سرکار کو قبر شریف میں اتارنے کی باری آئی انبیاء کرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت ملاحظہ فرمائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر شریف میں اتارا کیسے گیا میرے سرکار کے یہی قریبی لوگ سرکار کو قبر شریف میں اتارتے ہیں تین آدمیوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے لیکن ایک چوتھے آدمی بھی شامل تھے حضرت زیب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت قسوم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قبر شریف میں رکھا گیا اور ہم سب لوگ تبلا رخ سرکار کو لٹا کر کے اب نکلنے لگے تو سب سے آخر میں قبر انور سے نکلنے والے حضرت قسم بن عباس ردی اللہ تعالیٰ انہوں ہاں، ہیں وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا لاؤ اپنے آقا کے مقدس چہرے کا آخری دیدار کر لوں جب سرکار کے مقدس چہرے کا آخری دیدار میں کرنے لگا تو دیکھتا ہوں کہ لباہ مبارک ہل رہے ہیں سرکار کے لباہ مبارک چل رہے ہیں حضرت قسم بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کان کو قریب کیا تو میں نے سنا میرے آقا فرماتے ہیں رب حبلی امتی امتی رب حبلی امتی امتی مسلمانوں غور کرو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ہم گنہگاروں کو یاد کیا سرکار رات رات بھر ہم گنہگاروں کو یاد کرتے رہتے تھے اور قبر میں جب لیٹ رہے ہیں پیغمبر تو رب حبلی امتی امتی کی صدا آ رہی ہے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت بھی ہم گنہگاروں کو یاد فرما رہے ہیں اب سارے لوگ باہر نکلے اور نکلنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور پر مٹی ڈالی جانے لگی جب قبر شریف تیار ہو گئی تو کچھ لوگ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی انہا کے پاس آئے کہ چل کر کے ان کو تعزیت پیش کی جائے حضرت خاتون جنت فرماتی ہیں اے صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو گوارا کیسے ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تم لوگوں نے مٹی ڈالی تو صحابہ کی آنکھیں بھیگ گئیں صحابہ عرض کرتے ہیں اے بنت رسول اللہ ہمارا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم مٹی ڈالیں مگر نظام قدرت ہے کیا کیا جائے شری کی پاس تاری ہے کیا, کیا جائے ورنہ ہم کب یہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے ہاتھ سے اپنے محبوب کے قبر انور پر مٹی ڈالے اللہ اکبر. حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا کی آنکھیں برس گئی اور تمام صحابہ رونے لگے کسی کے آنسو نہیں رک رہے ہیں اب سوال پیدا ہوا کہ خلیفت الرسول کس کو منتخب کیا جائے چڑانچے حضرت سات بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ابو بکر صدیق تشریف لے گئے وہاں پر حضرت عمر تھے اور دوسرے صحابہ تھے بڑے بڑے سب جمع تھے مشورہ ہونے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ کس کو بنایا جائے چنانچہ ایک انصار میں سے صحابی کھڑے ہوئے انہوں نے کہا سنو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کام کہیں جانے کے لیے کسی کو سونپا کرتے تھے یا کسی شہر کے لیے کوئی عہدہ کسی کو دیا کرتے تھے اس میں کسی انصاری کو ضرور رکھا کرتے تھے اب اللہ کے حبیب کا کوئی بھی خلیفہ بنے تو اس میں سے انصاری کو ضرور رکھا جائے چنانچہ ایک انصاری صحابی اور کھڑے ہوئے انہوں نے بھی اسی قسم کا خطبہ دیا اس کے بعد پھر ایک مہاجر صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا سنو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے اور مہاجروں کا معاملہ یہ ہے مہاجروں میں حضرت ابو بکر صدیق ردی اللہ تعالی عنہ ہیں جو سرکار کو بڑے چاہتے تھے اور جن کو اللہ کے حبیب نے نماز کے لیے آگے بڑھایا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں آپ کو اللہ کے رسول کا خلیفہ مانتا ہوں اور بیعت کرتا ہوں تب تک حضرت عمر فاروق اعظم بھی اٹھ پڑے انہوں نے بیعت کر لی اس کے بعد دوسرے بڑے بڑے صحابہ اٹھتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے کر کے بیعت کر لیتے ہیں اور خلیفے رسول اللہ مان لیتے ہیں اب حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے دیکھا تو اس میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نہ نہیں تھے آپ نے فرمایا زبیر نہیں ہے لوگوں نے کہا ہاں کہا ان کو بلایا جائے حضرت زبیر جب تشریف لائے تو حضرت بو بکر صدیق فرماتے ہیں زبیر مجھے یہ امید ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتوں میں اختلاف کو آپ روکو گے اختلاف نہیں بڑھے گا انہوں نے کہا اے خلیفہ رسول اللہ آپ فکر نہ کریں میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اور آپ کو میں خلیفہ رسول اللہ مانتا ہوں تو حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں علی اب نے طالب کو نہیں دیکھ رہا ہوں اس وقت حضرت علی موجود نہیں تھے آپ کو بلایا گیا جب حضرت مولا کائنات تشریف لائے تو آپ فرماتے ہیں اے علیہ علی, آپ اللہ, حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کے وسلم بھائی ہیں اور آپ اللہ کے رسول کے داماد ہیں آپ کا اتنا عظیم درجہ ہے مجھے امید ہے کہ امت میں اختلاف کو آپ روکیں گے اور میری مدد کریں گے تب تک حضرت مولا اے کائنات فرماتے ہیں خلیفہ رسول اللہ آپ فکر نہ کرو آپ کے ہاتھ ہم بی کرتے ہیں چنانچہ آپ نے بھی بی کر لیا اور خلیفہ تسلیم فرما لیا اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ کو اللہ کے حبیب نے آگے بڑھا دیا ہے تو پھر آپ کو پیچھے کون کر سکتا ہے حضرت ابو بکر صدیق کو بلا اختلاف کے اس طرح سے خلیفہ اول تسلیم کر لیا گیا آج کچھ لوگ کہا کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا حق نہیں تھا اس پر بڑی سیر حاصل گفتگو کی جا سکتی ہے لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو تمام صحابہ میں سب سے عظیم الشان بہادر تسلیم کیے جاتے ہیں اور جن کے شہزادوں کا حال یہ تھا کہ عظیب جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ پر ہاتھ نہ دینے کی بنیاد پر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی قربانی تک پیش فرما دی ہے اگر حضرت ابو بکر صدیق خلافت کے اہل ہوتے تو مولائے کائنات کبھی بھی ان کو خلیفہ نہ مانتے حضرت علی کا خلیفہ مان لینا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق لبی اللہ تعالیٰ نہوں. خلافت کے حقدار ہیں اب اگر کوئی حضرت ابو بکر کی خلافت پر اعتراض کرتا ہے تو گویا حضرت علی کو ماض اللہ تقیاباز مانتا ہے اور حضرت علی کو کمزور مانتا ہے اگر مولائے اختلاف کر دیتے تو امت میں اختلاف پیدا ہو جاتا لیکن حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے علی ہمیں امید ہے کہ ہماری آپ مدد کریں گے حضرت علی نے فرمایا آپ فکر نہ کریں میں تیار ہوں چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی ع وسلم کے اول خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے اب حضرت ابو بکر پر بیان تو بعد میں ہوگا ذرا بحث یہاں ہو جائے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قبر شریف میں رکھا گیا اس کے بعد کے حالات کا ذرا جائزہ لیجیے ایک صاحب تین دن کے بعد مدینہ طیبہ میں آئے اور انہوں نے حضرت علی سے پوچھا یہ تو بتائیے اللہ کے رسول کہاں ہیں ان کو یہ اطلاع نہیں مل پائی تھی کہ سرکار کا وسال شریف ہو گیا ہے تب تک مولا کائنات کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں آپ فرماتے ہیں کیا تمہیں خبر نہیں ہے وہ کہتے ہیں نہیں مجھے اطلاع نہیں ہے آپ نے فرمایا دیکھو وہ جو قبر انور دکھائی دے رہی اللہ کے حبیب سوئے ہیں تب تک وہ رونے لگا اتنا رونے لگا دیہات سے آنے والے وہ اتنا آنسو بہانے لگے کہ آنسو کی لڑیاں گر گئی اور جا کر کے قبر انور سے لپٹ گئے ارض کرنے لگے یا رسول اللہ اے میرے سرکار آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے میں بہت بڑا مجرم ہوں میرے آقا قرآن رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اللَّهَ لَهُمُ الرَّسُولَ. لَوَجْدُ اللَّهَ تَوَّابَ اے میرے آقا. رب کائنات کا ارشاد ہے کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو اور تمہاری بارگاہ میں آئے تم رب کی بارگاہ ہمیں ہمارے لیے معافی مانگ دو اے اللہ کے حبیب تو اللہ ہماری معافی قبول فرما لے گا اے میرے سرکار باپ نہیں رہے اب ہم کہاں جائیں ہم نے اپنی نفس پر ظلم کیا ہے ان سے کوئی بڑی خطا ہو گئی تھی وہ معافی مانگنے کے لیے رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے تھے مگر اللہ کے حبیب جلوہ فروز نہیں ہے تو وہ رو رہے ہیں اللہ حضرت عظیم البرکت اسی کی ترجمانی کر رہے ہیں گرچ ہے بے حد قصور اور خصوص جرم خطا تم پے کا درو بخش دو جرم خطا تم پے کا روڑو یا <تصالح> رسول اللہ ہم کہاں جائیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ سرکار کے قبریں انور سے لپٹ کر کے رو رہے تھے تب تک قبر شریف سے آواز آتی ہے لقد گو فرا لکا جا تجھے بخش دیا ہو میں کہتا ہوں کی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے قبر انور سے بخشش کا پیغام سنا رہے ہیں نبی کی بار گاہ میں جو آنسو بہائے نبی کی بارگاہ میں جو رو کر کے اپنے گناہوں ہو کہ معافی مانگے معافی کا پروانہ اسی کو مل رہا ہے, ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان سے پروانہ مل رہا ہے اور یہ بات کہیں ایرے غیرے کتاب کے نہیں ہے مدارک شریف میں موجود ہے, ہے, ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا حاضر ہوئی اور سرکار کے قبریں انور کی مٹی اٹھا کر کے سوکھنے لگی اور رونے لگی کہتی ہے لوگوں تمہیں نبی کی خوشبو لے لی ہے تو ذرا مٹی سوکھ کر کے تو دیکھو دیکھو سرکار کے قبریں انور سے کیسی خوشبو آ رہی ہے اور کیوں نہ خوشبو آئے پیارے کہ دینی خوشبو مہک جاتی ہے گلیاں دین خوشبو مہک جاتی ہیں گلیا و کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو تمہارے گیسو اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو چھو لیتے تھے وہ چیز مہک جاتی تھی تو آج تو نبی یہ کونین قبر انور میں ہیں قبر کیوں نہیں مہکے گی وہاں سے خوشبو کیوں نہیں آئے گی اس مٹی کا کہنا کیا جو مٹی جس میں اطہر سے لگ گئی ہے یہی وجہ ہے پیارے کی تمام اما کا اتفاق ہے تمام محدسین کا اتفاق ہے کہ ساری مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق عرش الہی ہے مگر ساری مخلوقات میں سب سے افضل وہ ہو ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں پاک سے مٹی کا جو حصہ ملا ہوا ہے وہ سب سے افضل ہے اللہ اللہ اب آپ سرا دیکھیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جس میں پاک سے مٹی کا جو حصہ مل جائے وہ سب سے افضل ہو اس حصے کی قسمت کتنی بلند ہے وہ مٹی رش وہ مٹی کیسی ہے اس مٹی کی مثال نہیں ہے اس خاک کے پاک کی مثال کوئی دے نہیں پائے گا جس نے نبی کون کے جس میں پاک کو چھو لیا ہے اسی لیے تو کہنے والے نے کہا کہ جن کے تالو وہ زمیر جس نے تالو کا بوسا لیا سبحان اللہ جس نے آ تلو کا بو سالیا جس نے آ کے تلو کبو سالیا وہ زمین ہم کی دیکھتے رہ گئے جس نے آ کے پالیا اللہ اکبر کریب کے مقدس طلبے سے جو زمین کا حصہ لگ جائے اس کی مثال نہیں ہے اسی لیے تو اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ کھائی کو نے خا کے گزر کی کاسم کاف سلام, سلام اللہ اکبر آقا کریم صلی اللہ تع علیہ وسلم قبر شریف میں زندہ ہیں میرے سرکار ایسے زندہ ہیں جیسے دنیا میں زندہ تھے انبیاء کرام کی زندگی کے تعلق سے یہ بتایا گیا ہے نبی کے لیے ایک آن کی موت ہوتی ہے جیسے زندگی دوسروں کی ہوا کرتی ہیں نبی کونائن صلی اللہ تعالی وسلم اپنی خبریں انور میں زندہ ہیں آج نبیوں کے زندگی کی بات چلی تو ایک بات میں آپ کو اور وضاحت سے عرض کرتا چلو پیارے آج کچھ لوگ ذہن فکر رکھتے ہوئے نبی انبیاء کرام کے تعلق سے یہ ذہن رکھتے ہیں کہ ماں اللہ وہ مر کر کے مٹی میں مل گئے چنانچ اپنے نبی کے تعلق سے بھی لکھ دیا گیا کتاب میں کہ محمد سلام ایک دن مر کر کے مٹی میں ملنے والے ہیں ماض اللہ رب العالمین یہ عبارت آج بھی کتاب میں چھاپی جا رہی ہے اور آج بھی لوگوں کو ذہن و فکر یہی دیا جا رہا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس طرح کا جملہ کوئی خیر کلمہ پڑھنے والا کہہ دے کہ نبی پیغمبر مر کر کے مٹی میں ملنے والے ہیں تو تمہارے ایمان کا معاملہ کیا ہوگا جوش و جذبہ کس طرح سے مشتعل ہوگا لیکن آج اسی لباس میں رہ کر کے لوگ نبی کونین کے تعلق سے اتنی گھنونی گالی دیتے ہیں یہ ظالم اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ایسی زبانیں اسلامی حکومت ہوتی تو کاٹ لی جاتی ایسے قلم توڑ دیے جاتے ایسوں کے ہاتھ توڑ دیے جاتے ایسی آبادیاں جلا دی جاتی جو ذہن و فکر رکھیں ہیں کہ نبی کونین بھی مر کر کے مٹی میں ملنے والے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کو تم سمجھنا چاہتے ہو تو آؤ دیکھو میرے سرکار کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہیں اور سرکار ظاہری زندگی کی طرح قبر انور میں زندہ ہیں اسی لیے نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے امتیوں کے امال مجھ پر پیش کیا جاتے ہیں تو میں جب ان کے آمال کو اچھا دیکھتا ہوں تو ان کی بخش کے لیے دعا کرتا ہوں اور جب ان کے برے اعمال دیکھتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے نبی کون صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں اس کی مثال اور سناؤ حضرت علامہ سمودھی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب وفافا میں تحریر فرماتے ہیں یہ واقعہ ہجری پانچ سو پچپن کا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سید احمد قبیر کبیر تعالی تشریف لے گئے اور سرکار گوس پاک بھی گئے تھے یہ تو میں نے بہت بڑی کتاب کا حوالہ دے دیا وہ فاول لیکن ایک کتاب ان کے گھر میں رکھی رہتی ہے اس کا حوالہ دے رہا ہوں اٹھائے دو بندی جماعت کے لوگ تبلیغی نصاب کو اور تبلیغی نصاب میں درود کے فضائل کو کھو لائیں کے فضائل میں مولانا زکریا نے لکھا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ سلم کی بارگاہ میں حضرت سید احمد کبیر رفائی رحمت اللہ تعالی لے ہجری پانچ سو پچپن میں تشریف لے گئے جب حج سے فارغ ہوئے اور مدینہ طیبہ وہ حاضر ہوئے آقا کے معاذہ شریف میں حاضر ہوئے تو حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابھی تک تو دور دور سے میں آپ پر سلام پڑھا کرتا تھا اپنی روح کو بھیج کر کے آپ پر سلام بھیجا کرتا تھا لیکن یا رسول اللہ آج میں آپ کے معاذہ شریف میں آپ کے قریب حاضر ہوں رسول اللہ دستے نبوت باہر کیجئے آلی. میں ہاتھ کو چومنا چاہتا ہوں بوسا لینا چاہتا ہوں حضرت سید احمد کبیر رفائی نے جیسے نبی کی بارگاہ ہمیں عرض کیا تو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے اور نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے آلی. اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں ان کا یہ عرض کرنا تھا کہ سرکار نے اپنے دستے پاک کو قبر شریف سے باہر نکال لیا حضرت سید احمد کبیر رفائی نے چوما بوسا لیا آلی. سے آزم بھی اس وقت موجود تھے اس وقت مدینہ طیبہ میں نو ہزار کا مجمع تھا جنہوں نے اپنے کھلی نگاہوں سے آتا کے اس معجوزہ کو دیکھا اب تمہیں قربان ہونا جائے ہو جانا چاہیے اسی لیے تو اعلیٰ حضرت البرکت فرماتے ہیں اے لوگ ہمارے نبی زندہ ہے ہماری آنکھ کی خطا ہے تو ہم اپنے نبی کا جلوہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو زندہ تو زندہ ہے رشن سے چھپ جانے والے سمجھ میں آ رہی ہے نا آکائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک سمجھتے چلو اور ذرا یہ بھی فکر دیکھتے چلو جو یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ نبی یہ کانینڈ مر کر کے مٹی میں مل گئے کیا آپ برداشت کرو گے آپ کے پیغمبر کے تعلق سے یہ بات کہی جائے آؤ اور سنو اور حوالہ لو میرے سرکار کس طرح سے زندہ ہے اور کیسے زندہ ہیں یہ دیکھو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال میرے سرکار جس پر کرم فرما دیں جب ترکی حکومت تھی ترکوں نے پوری دنیا میں پانچ سو بتیس برس حکومت کی ہے اور اتنی مضبوط حکومت کی تھی کہ جب ترکوں کی حکومت تھی تو پورے یورپی طاقت کے چھکے چھڑا دیے تھے سلے بھی ہل گئے تھے ترکوں کی حکومت سے ترک نور الدین رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا حال سنیے یہ ہجری پانچ سو ستاون کا واقعہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کرم فرمایا اور نور الدین کو خواب میں اپنی زیارت کراتے ہوئے ارشاد فرمایا نور الدین دیکھو یہ دو ری آنکھوں والے ہیں ان سے میری حفاظت کرو اس جملے پر غور کیجئے گا جو میں بول رہا ہوں آکا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حکم دیا اب وہ بیدار ہوئے پھر وزو کیا وزو کر کے پھر سوئے پھر یہی سرکار کی زیارت ہو رہی ہے آکا فرما رہے ہیں یہ دیکھو دو یہ دونوں کیری آنکھیں والے ہیں ان سے میری حفاظت کرو پھر نور الدین بیدار ہوئے بیدار ہونے کے بعد پھر اس کیا پھر سوئے پھر تیسری بار سرکار کی زیارت سے مشرف ہوئے اور یہی حکم عقائے کریم نے دیا تو نور الدین کے ذہن و فکر میں یہ بات ہے کہ نبی کونین نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے صحیح دیکھا فئی ن شتانہ لایت مسلو سی شیطان میری صورت میں متمسل نہیں ہو سکتا ہے شیطان کو ساری طاقت دی گئی ہے ابلیس جو چاہے بن جائے مگر ابلیس اگر چاہے کہ نبی کی صورت اختیار کر لے تو نہیں اختیار کر سکتا نبی شاخ فرماتے تین نہ شیتانہ نہ یت مسلوسی صورتی شیطان میری طرح نہیں ہو سکتا ہے یہ کتنے بڑے شیطان ہیں جو نبی کی طرح بننے کی کوشش کر رہے ہیں ابلیس تو نبی کی طرح نہیں ہو پا رہا ہے نبی کی طرح متمسل نہیں ہو سکتا ہے اس کے اندر ہمت و جراط ہی ہے کہ وہ کہے میں نبی کی طرح ہو اور ان پاگل کتوں کو کیسے جرات ہو گئی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جیسے نبی انسان ہے ویسے معذلام بھی انسان ہے تقبیر نور الدین نے اپنے وزیر کو بلایا اور بلانے کے بعد خواب بیان کیا بیس لوگوں کو منتخب کیا اور تمام ساز و سامان مگوائے گئے اونٹوں پر لدوائے گئے بالکل خفیہ طریقے سے نوری رامت اللہ مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہو گئے رات سے سولہ روز چل کر کے مدینہ شریف پہنچے کسی کو کوئی اطلاع نہیں تھی کہ بادشاہ آئے ہوئے ہیں نور الدین پہنچ کر کے غسل کرتے ہیں اچھا لباس پہنا خوشبو لگایا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے سلام عرض کیے سلام ارض کرنے کے بعد گھوم رہے ہیں دیکھ رہے ہیں مگر وہ چہرے دکھائی نہیں دیتے جس کو اللہ کے حبیب نے خواب میں دکھایا تھا نورالدین اپنی قیام گاہ پر آئے مسجد نبوی کے ایک گوشا میں ٹھہر گئے تھے اعلان کروایا گیا کہ بادشاہ نورودین آئے ہوئے ہیں پورے مدینہ شریف میں اعلان کر دو وہ کچھ تحائف مدینہ والوں کو پیش کرنا چاہتے ہیں آئیں سب نورین سے توحفے تحائف لے کر کے جائیں مدینہ شریف کے لوگوں نے جب سنا کہ نور الدین آئے ہیں تو سارے لوگ گول کر گول آنے لگے انعام و اکرام پانے لگے لیکن وہ دونوں چہرے نہیں آئے سامنے جب پوری آبادی کے لوگ آ چکے جا چکے تو نور الدین بادشاہ نے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کوئی مدینہ طیبہ میں اور باقی بچا کہ نہیں لوگوں نے کہا سلطان اب کوئی نہیں ہے کہ کوئی نہیں کہا نہیں حضرا جائزہ تو لو پتہ تو لگاؤ ابھی نور الدین نے کسی سے کچھ بتایا نہیں ہے جب پتہ لگایا جانے لگا تو لوگوں نے کہا ہاں حضور مغربی دنیا سے دو آنے والے اور آئے ہیں وہ مسجد نبگی کے گوشے میں بیٹھے رہتے ہیں وہ بہت خیرات کرتے ہیں مدینہ کے غریبوں کو وہ بہت کچھ دے رہے ہیں وہ صرف عبادت کرتے ہیں ریاضت کرتے ہیں نے کہا ان دونوں کو بلایا جائے جب وہ دونوں بلائے گئے نور الدین کی نگاہ پڑی تو نور الدین نے فوراً پہچان لیا یہی دونوں قہری آنکھیں والوں ہیں آنکھ والے ہیں نیرودی کی آنکھیں سرخ ہو گئیں غصہ سے پوچھا تم کون ہو کہا ہم روس سے آئے ہیں کہا کس لیے کہا حج کرنے آئے تھے اور اس کے بعد پھر حج سے فاری ہوئے تو ہم لوگ چلے آئے زیارت کرنے کے لیے طبیعت کی امنگ ہوئی کہ آقا کی بارگاہ میں کچھ دن تک اور رہ لیا جائے اس لیے ہم لوگوں نے قیام کر لیا کیا تمہارا قیام کہاں ہے کا ہم فلاں جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں نور الدین اٹھ پڑے چل کر کے دیکھنے لگے جگہ معائنہ کرنے لگے ابھی کسی سے نور الدین نے کچھ نہیں بتایا ہے دیکھنے کے بعد کچھ پتا نہیں چل رہا ہے کی کہ کیسے کیا معاملہ ہے نور الدین تاجر میں پڑ گئے نور الدین نے کہا اچھا جہاں وہ بیٹھتے تھے نور الدین اس جگہ پر کھڑے ہوئے چٹائی کا پلہ ہل رہا تھا نور الدین کی نگاہ پڑی چٹائی پر کھڑے ہوئے تو کچھ سخت سی زمین محسوس ہوئی نور الدین نے فرمایا مسلح ہٹاؤ جب مسلح ہٹایا گیا تو ایک پتھر نکلا پتھر جب ہٹایا گیا تو اس کے نیچے سرنگ نکلی وہ سرنگ ہے نوری نے دیکھا کہا یہ کیا ہے سچ سچ بتاؤ دانت پیستے ہوئے جب نوری نے پوچھا تلوار چمکا کر کے ان دونوں نے بتایا کہا مجھ کو حکومت نے بھیجا تھا کہ جاؤ پیغمبر اسلام کے جسم کو نکال لاؤ ہم پیغمبر اسلام کے جسم کو نکالنے کے لیے آئے ہماری سمجھ میں یہی ترکیب آئی ہم نے سرنگ کیا ہم جب سارے مدینہ کے لوگ سو جاتے تھے تو رات میں مٹی کھود کھود کر کے نکالتے اور چمڑے کے تھیلے میں بھر کر کے لے جاتے تھے اور جنت البقی میں ڈالاتے تھے پھر جاپ تحدت کی اذان ہونے کا وقت آتا تو ہم مسلح بچھا دیتے پتھر رکھ دیتے اور اسی پر بیٹھ کر کے ہم عبادت کرنے لگتے oh. کہا اچھا ان لوگوں نے ایسی سرنگ کھو دی تھی کہ سرکار کے قریب پہنچ چکے تھے پوچھا تو تمہیں کیسا لگا کہا اتنی روشنی تھی کہ ہماری آنکھیں کھیرا ہو جاتی تھی ہم آگے نہیں بڑھ تھے اور ایسا لگتا تھا جیسے زلزلہ آ رہا ہو نوری نے کہا ان دونوں خبیصوں کو باہر نکالو باہر نکالا گیا اور نور نے ان دونوں کی گردن کٹوائی اور جسم کا ایک ایک حصہ کٹوا کر کے تڑپا تڑپا کر کے مارا فر کہا گستاخ رسول کی یہی سزا ہے انہیں سزا دینے کے بعد اب ذرا نور الدین کی محبت دیکھو عقیدت دیکھو ان الوؤں سے پوچھو جو نبی کی سیرت بیان کرتے ہیں مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ یہ پڑھتے کیا ہیں پڑھاتے کیا ہیں دکانوں پر بیٹھیں گے تو کہیں گے ہم بہت پڑھے ہیں بخاری شریف میں یہ ہے فلا حدیث کی کتاب میں یہ ہے اور جب مٹبھیڑ ہو جائے گی کسی اچھے عالم سے سننی تو کچھ نہیں جانتے بھاگیں گے پتا نہیں لگے گا ان کا کس طرح سے بھاگتے ہیں سما جملہ نوٹ کرو اگر تاریخ کا والا غلط ہو تو جو چور کی سزا ہو ہماری آکائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضول مرتبہ دیکھو نورالدین کی عقیدت ملاحظہ کرو نورالدین نے فوراً حکم دے دیا مدار شریف کے گرد خندک کھو دی جانے لگی اور اتنی گہری خندق کھو دی گئی اتنی گہری خندق کھو دی گئی کہ پانی نکل آیا پھر سیسا تکھلایا گیا رانگے تکھلاے گئے اور ڈالے گئے اور اس طرح سے مزار شریف کے چاروں طرف سے دیوار قائم کی گئی پھر اس دیوار پر گمبد خزرہ کی تعمیر ہوئی ہے یہی گمبد خزرہ جو آج حاج کرام جاتے ہیں اور اپنی نگاہوں سے زیارت فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور اسی تاریخ سے پھر گمبد خزرہ میں داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا دروازہ بند کھڑکیاں لگا دی گئیں ان کھڑکیوں سے اپنے آقا کے مقدس روزہ کی زیارت کرو بے شک سبحان اللہ یہ الدین کا احترام نور الدین نے اس طرح سے مضبوط سیسا پلائی دیوار تعمیر کی لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نورالدین سے یہ کیوں کہا کہ میری حفاظت ان دونوں سے کرو رسول اللہ تو خود ان دونوں کو ہلاک کر دیتے کہنے کی ضرورت کیا تھی اتنے پاپڑ بیلنے کی ضرورت کیا تھی اتنے معاملات کے سامنے آتے تو سنو میرے سرکار کو وہ بھی طاقت ہے کہ یوں ہی ہلاک ہو جائیں سب تاریخ کا ایک واقعہ اور لے لو جام ایک حاکم نے مدینہ کے حلبیوں سے رشوت لے کر کے اور یہ طے کیا تھا حلبیوں نے کہا تھا حلف کے لوگوں نے کہ ہم ابو بکر اور عمر کی جسم کو نکالنا چاہتے ہیں رسول اللہ کے بغل سے جب ایک ایسے آدمی کی حکمرانی مدینہ پر ہو گئی تھی جس کا تعلق اہل سنت سے نہیں تھا تو وہاں جو حاکم متعین تھا اس حاکم سے ہلبی ملے اور ہلبیوں نے کہا ہم ابو بکر اور عمر کے جسم کو نکالنا چاہتے ہیں جتنی رشوت مانگو ہم دینے کے لیے تیار ہیں کہا ٹھیک رشوت لے لیا تمام آلات اور سامان لے کر کے آئے یہ لوگ اور باب سلام سے داخل ہونے لگے سرکار کے گنبد خزرہ شریف میں مسجد نبوی میں باب سلام حجدر سے داخل ہوا جاتا ہے پہلی بار یا جدھر سے بھی حاجی کو راستہ مل جائے نہ جان پائے تو داخل ہو جائے باب السلام سے جب یہ لوگ داخل ہونے لگے تو اس وقت جو خادم الحرمین تھے ان کا بیان یہ ہے کہ تمام آلات تمام کھودنے کے سامان کے ساتھ جیسے بابو سلام کے قریب آئے تو ہم لوگوں نے اپنی نگاہ سے دیکھا کہ زمین پھٹی اور اس کے اندر وہ چلے گئے ان کا نشان تک آج نہیں پتا ہے کچھ نہیں پتا ہو زمین کے اندر وہی دھس گئے ان کا نشان تک ختم ہو گیا یہ میرے سرکار کا موجودہ نہیں ہے تو اور کیا ہے مقصد یہاں نور الدین کا کوئی عظیم کارنامہ تھا جس سے میرے سرکار نے اس طرح کا کام لیا کہ الدین کا نام دنیا میں روشن ہو جائے اور نور الدین کو جو مجھ سے محبت ہے اس کی محبت کا سلا مل جائے کہ جب تاک یہ واقعہ لوگ یاد کرتے رہیں گے نور الدین کو سراہتے رہیں گے اور میرے عشق کو بیان کرتے رہیں گے بے شک, سبحان اللہ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کرم فرمائی ہے میرے سرکار اپنے جس غلام پر توجہ فرما دے کون روک سکتا ہے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مستر جی آپ جب کہہ کر کے گزر جاتے ہیں کہ نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے نبی کچھ نہیں کر سکتے ہیں نبی کسی کی خبر گیری نہیں رکھتے ہیں ظالم دیکھ نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی خبر گیری کی ہے اور نبی کونائن نے کس طرح سے کرم فرمایا ہے حضرت ابو بکر پر جب حملہ ہوا حضرت عمر فاروق اعظم پر جب حملہ ہوا تو زمین نگل جاتی ہے اور رسول کونائین پر جب یہ حملہ کرنے لگے تو اللہ کے حبیب نے اپنے ایک عاشق کے ذریعہ سے ان کو سزا دلوا دی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے پیارے کہ اہل یورپ کا بھی یہ خیال ہے کہ پیغمبر مرتے نہیں ہیں پیغمبر اپنی خبروں میں زندہ ہوتے ہیں تبھی ہی تو یورپیوں نے بھیجا تھا کہ جاؤ پیغمبر کے جسم کو نکال لاؤ تو ان کا عقیدہ یہ ضرور ہے جن کا اسلام سے تعلق نہیں کہ نبی قبر میں مرتا نہیں ہے اور تم نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے کیسا عقیدہ رکھ رہے ہو ماد اللہ کہ نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے آپ ذرا غور فرمائیے کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ان کا خیال تو یہ ہے اور جو اسلامی بن رہے ہیں ان کا عقیدہ کس طرح سے خراب عقیدہ ہے کس طرح سے ذہن و فکر ان کا بنا ہوا ہے آؤ پیارے نہ تم صدب ہمیں دیتے نہ یہ فریاد ہم کرتے نہ کھلتے راز سربستہ نہ یو رسوائیاں ہوتی ارے سنو سنو یہ تو نبی کون صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات ہے خدا کی قسم نبی کے غلام بھی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اے اے نبی اے اے کا غلام بھی نہیں مر رہا ہے جب نبی کے غلام کا یہ حال ہے جب اس پار کا یہ آلم ہے اس پار کا عالم, بار کا عالم کیا ہوگا واہ واہ سدھر سنو حضرت با بستانی رحمت اللہ تعالی بہت عظیم بزرگ گزرے ہیں اور فقح ہنفی پر عمل کرنے والے ہیں بے شک با عزیز بستانی <تصفح> اب تو عجیب دور آ گیا ہے کچھ <تصفح> <تصفح> ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی امام کو مانتے ہی نہیں نہ امام شافئی کو نہ امام مالک کو نہ حمبل کو نہ امام آزم ادو حنیفت کسی نہیں یہ بلا امام میں گھوم رہے ہیں اور یہ سب اگلے مسلمان تھے جو بیوقوف تھے اماموں کو مان لیے تھے یہ بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ اتنے بڑے بڑے بزرگ دین جو مٹی کو ہاتھ میں لیتے تھے تو سونا بن جائے یہ تقلید کر رہے ہیں حضرت باعزی بستانی رحمت اللہ تعالی علیہ اتنے عظیم بزرگ ہیں حضرت باعزی بستانی اتنے عظیم ہیں کہ ایک مرتبہ جوش میں آئے تو فرماتے ہیں کہ جو میرا نام محبت سے لے لے گا وہ جنت میں جائے گا کیا بات ہے سبحار اللہ سبحار ان کا نام ہے حضرت تیفور ابن عیسیٰ سب لوگ محبت سے کہلو لو حضرت تیفور ابن عیسیٰ علماء اس کی تشریح بیان فرماتے ہیں کہ جو انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ جو میرا نام محبت سے لے لے گا وہ جنت میں جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اس کو توبہ کی توفیق مل جائے گی اس نام کی برکت سے مرنے سے پہلے, پہلے وہ توبہ کی توفیق جائے گا اور بڑا خوش قسمت انسان اور مسلمان وہ ہے جو مرنے سے پہلے پہلے تائب ہو کر کے مرے ہمیشہ رب کی بارگاہ میں دعا ماگا کرو مولا مرنے سے پہلے مجھے توبہ کی توفیق دے دیں میں اپنے گناوں توبہ کر کے دنیا سے جاؤں اس لیے کہ نبی یہ کون فرماتے ہیں آپ تائی بو زمبے لا زمبا لا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہوتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا حضرت بینسی پستانی جا رہے تھے آپ ٹھہر گئے اپنے مریدوں سے فرمایا کہ مجھ کو ادھر سے خوشبو آ رہی کہا خوشبو کہا ہاں کہا کس کی کہا میرے دوست کی کہا آپ کے وہ دوست کون ہوں گے مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ مصنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ حضرت باعزید بستانی نے فرمایا وہ میرا دوست ابو الحسن اس کا نام ہوگا اس کا چہرہ ایسا ہوگا اس کا قد ایسا ہوگا اس کے ہاتھ ایسے ہوں گے پورا ہولیا بیان فرما دیا لوگوں نے پوچھا حضور پیدا کب ہوں گے آپ نے فرمایا دو سو برس کے بعد دو سو برس کے بعد پیدا ہوں گے حضرت باضی بستانی کے اس خوشخبری کے ٹھیک دو سو برس کے بعد حضرت ابو الحسن خرقانی خرقان میں پیدا ہوئے میں پوچھنا چاہتا ہوں آج تم نبی کے تعلق سے کیسے کہہ دیا کرتے ہو کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے جبکہ نبی کے غلام کا حال یہ ہے کہ دو سو برس کے بعد پیدائش ہو رہی ہے نام آج ہی بتایا جا رہا سبحان اللہ، سبحان اللہ صبح لس بھل سبھر لس بھر حضرت الحسن خرقانی پیدا ہوئے تو لوگوں نے آپ سے بتایا کہ حضرت بعض بستانی آپ کو بہت یاد کیا کرتے تھے مجھے بہت یاد کرتے تھے کہاں کہ کا چلو ان کے مزار پر فاتحہ پڑھنے چلوں گا فیض, فیض حاصل کر لے تو جب حضرت الحسن خرقانی فیض حاصل کرنے کے لیے حضرت بیزید بستانی کی قبر پر گئے اور سلام کرتے ہیں تو قبر سے سلام کی آواز آ رہی ہے بتاؤ حضرت بزی بستانی مردہ ہوتے تو قبر سے کیسے بولتے قبر سے اللہ کا ولی بول رہا ہے تو جب اللہ کے ولی کی زندگی کا حال یہ ہے تو نبی کی زندگی کا حال کیا ہوگا اور جب نبی کی زندگی ہے تو جب امام الانبیاء ہو ان کا مقام و مرتبہ کیسا ہوگا سبحر سبحر لیے تو سبحر حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ خلقوں سے آولی سے رسلی بے شک خل سے او لیا سے رسول اور رسو لو سے ہم اور نبی ہمارا نبی درود پاس بھائی اور دو رسو تم سے آ ہمارا نبی ہمارا نبی اللہ اکبر آپ ذرا غور فرمائیے یہ اللہ کے ولی کی زندگی کا حال ہے پیارے تو نبی کی مقدس زندگی کا حال کیا ہوگا اور سنو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے یہی یعنی ہندوستان ہے ہندوستان میں حضرت مخدوم شرف الدین یعنی منیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار بہار شریف میں ہے حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا آخری وسیعت لوگوں سے یہ کی کہ دیکھو مجھ کو مردان غیب سے ایک ٹوپی ملی ہے تو جب مجھے قبر میں رکھنا تو اس ٹوپی کو بھی قبر میں رکھ دینا اور میری نماز جنازہ ایک سید پڑھائیں گے حضرت شرف الدین یا منیری کا انتقال ہوا تجهیز و تقفین کا انتظام ہوا قبر شریف تیار ہو گئی آپ کو لے کر کے لوگ گئے اب انتظار ہو رہا ہے کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ میری نماز جنازہ ایک صحیح النصب سید پہائیں گے وہ کون ہیں تلاشا جا رہا ہے آپ کے خادموں میں سے ایک حضرت جیلائی تھے وہ مجمع سے دور نکل کر کے چاروں طرف دیکھنے لگے تو ایک راستہ پر انہوں نے دیکھا کہ یہ قافلہ آ رہا ہے جو گرد و غبار اڑ رہا ہے تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد صاف لوگ دکھائی دینے لگے جب قریب آ گئے تو کئی لوگ ہیں سواری سے چیل آگے بڑھے اور جائی آگے بڑھنے کے بعد پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو بتائیے کہ آپ لوگوں میں سید کون ہیں لوگوں نے فرمایا یہ دیکھیے یہ حضور سید ہیں انہوں نے عرض کیا سرکار آپ آگے چلیے میرے پبیر مرشد نے وسیعت کی ہے کہ میری نماز جنازہ ایک سید پڑھائیں گے چنانچہ حضرت مختو میں کچھ اچھا آگے بڑھے اور حضرت شرف الدین یہ منیری کی نماز جنازہ پڑھائی سبحان سبحان اللہ نماز جنازہ ہو گئی نماز جنازہ کے بعد حضرت شرف الدین یحیہ منیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو قبر میں اتارا گیا رکھا گیا تخت لگائے گئے مٹی ڈالی گئی قبر درست کر دیا تھوڑی دیر کے بعد جب لوگ بیٹھے تو مریدوں میں شور ہوا کہ حضرت کا ہاتھ قبر سے باہر نکل آیا حضرت شرف الدین یح منیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہاتھ قبر سے باہر نکلا ہوا ہے لوگوں نے جا کر کے بتایا حضرت مختوم کچھا سے تو آپ بیٹھے بیٹھے مراقبہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں اے لوگوں مخدوم نے تم لوگوں سے وسیعت کی تھی ٹوپی کے تعلق سے اور تم لوگ بھول گئے ہو ان لوگوں نے کہا ہاں سرکار صحیح ہے ہمارے سرکار نے وسیعت کی تھی کہ مردان غیب سے ہم کو ایک ٹوپی ملی ہے اس ٹوپی کو بھی ہمارے ساتھ قبر میں رکھ دینا حضرت مختول کچھ ٹوپی کو لیتے ہیں اور مخدوم کے ہاتھ میں رکھتے ہیں پھر وہ ہاتھ ان کا قبر میں چلا جاتا ہے میں پونسنا چاہتا ہوں جب اولیاء اللہ کی زندگی یہ ہے قبر میں تو نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم کا کریمان حال کیا سبر اللہ اللہ والے بھی زندہ ہوتے ہیں اور انبیاء کرام بھی زندہ ہوتے ہیں صحیح کہا ہے کہ قبر میں ہوئی نصیب جب زیارت حبیب قبر میں ہوئی نصیب جب زیارت حبیب مرکز حیات پر زندگی ٹھہر گئی مرکز حیات پر زندگی ٹھہر گئی درود پاک پڑھ لو پھر بات آگے بڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد وعدر الجود والکرم وعلیٰ علیہ و بارک و سلیم سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم تو پیارے زندگی والی بات کرتے ہیں کربلا والے کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے آؤ دیکھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک غلام کا اور حال سنو ایک نوابوں کا ایک معاملہ تھا وہ سب لوگ حج کرنے کے لیے جانے لگے تو ایک نواب تھے جو مالدار تھے ان کا ایک غلام تھا کچھ ان کو کہا کرتے تھے لوگ کہ عقل کی کمی ہے ان کا نام تھا برا یہ ہوا کہ برہ کو بھی ساتھ میں لیتے چلو اور خدمت کے لیے کافی رہے گا برہ ساتھ میں رہیں گے لوگ ان کو آگے کر کر کے مذاق کیا کرتے تھے ہنسا کرتے تھے چنانچہ برہ کو بھی لے کر کے چلے جب حج سے فارغ ہوئے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کے لیے روزہ پاک کی مدینہ طیبہ آئے زیارت سے بھی یہ لوگ فارغ ہوئے پھر فارغ ہو کر کے چلنے لگے تو کسی کو مزاق سوجھی کہا برا کہا ہاں کہا حاجی ہو گئے ہو کہا ہاں کہا جب واپس جاؤ گے تو تم کو لوگ حاجی کہیں گے کہا ہاں کہیں گے آپ لوگوں کو بھی تو حاجی کہا جائے گا کہا ہاں ہم کو حاجی کہا جائے گا لیکن ہم سند رکھتے ہیں کہا آپ کے پاس سند ہے کہاں ہاں کہا کہاں سند ہے ایک ویسے ہی کاغذ کا ٹکڑا کسی نے دکھا دیا کہا یہ دیکھیے ہماری سند ہے حج کی ہم حاجی ہو گئے ہیں برا تو تمہارے پاس تو کوئی سند نہیں ہے اگر سند مانگی جائے گی تو تم کہاں سے پیش کرو گے کہا آپ لوگوں کو سند دی کس نے ہے تب تک کسی نے اشارہ کیا روزے رسول سے ہم کو یہ ڈگری ملی ہے کہا سرکار نے دیا ہے کہا ہاں کہا اللہ اللہ آئے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میں بھی تو حاضر ہوا میرے سرکار نے مجھ کو کیوں نہیں دیا برا کے آنسو نکل آئے برا نے کہا میں بھی جا رہا ہوں سند بانگنے کے لیے یا رسول اللہ جب یہ لوگ جائیں گے تو حاجی کہے جائیں گے یا رسول اللہ آخر میں بھی تو جا رہا ہوں مجھ کو جب لوگ کہیں گے تم حاجی ہو تو سند لاؤ میں کہاں سے لاؤں گا اے میرے آقا کیا یہاں بھی امیر و غریب دیکھا جا رہا ہے یا رسول اللہ کیا یہاں بھی کوئی فقیر دیکھا جا رہا ہے یا رسول اللہ آپ کے دربار کا حال تو یہ ہے کہ سب کی جھولیاں بھرتی ہیں یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ ہمیں کسی سائل کے لیے نہیں, نہیں ہے اعلی حضرت عظیم البرکت کسی لیے تو فرماتے ہیں کہ وہ کیا جدو کرم ہے شہبت تیرا واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا اور نہیں سنتا ہی نہیں تیرا ماگنے والا تیرا یا رسول اللہ دربار میں جو بھی مانگے آپ عطا فرماتے ہیں جو بھی سوال کرے نبی کی بارگاہ ایسی نہیں ہے کہ اس کا سوال رد کر دیا جائے بلکہ جو مانگو نبی عطا فرما رہے ہیں نجات مانگو تو نبی دے رہے ہیں اقتدار مانگو تو نبی دے رہے ہیں دولت مانگو تو نبی دے رہے ہیں نجات کا پروانہ طلب کرو نبی دے رہے ہیں حسن کی دولت طلب کرو نبی عطا فرما رہے ہیں دنیاوی زندگی طلب کرو نبی عطا فرما رہے ہیں عغروی حالات طلب کرو نبی عطا فرما رہے ہیں نبی کی چوکٹ ہے جہاں سے کبھی بھی کوئی محروم نہیں کیا جاتا ہے یہ نبی کی بارگاہ ہے جس بارگاہ سے کسی سائل کو پھیرا نہیں جا رہا ہے نہیں وہ دربار ہے محمد ہے جہاں اپنوں اور غیروں کا فرق مٹا دیا جا رہا ہے براز کرتے ہیں یا رسول اللہ میں سرکار ہمیں بھی سلطا فرما دو یا رسول اللہ ہمیں بھی دے دو حج کی ڈگری یا رسول اللہ ہمیں بھی سلد دے دو ہمارے مالکوں کو آپ لیتے ہے تب تک دستے نبوت باہر نکلا اور ایک کپڑا ہے جس پر لکھا ہوا ہے, ہے, ہے پڑھ رہے ہیں تو اس پر لکھا ہوا ہے برا بریو النار برا جا تجھے جہنم سے آزاد کیا جا رہا ہے جہنم سے بڑی کیا جا رہا ہے اب ان مالکوں نے کہا अब اب तेरी जगह پر हुए تو हमारा ہو گیا اب برہ کا قدم چنا جا رہا ہے تسلیم کیا جا رہا ہے یہ ہے نبی کی آن کی آن میں نبی نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا اسی لیے تو اعلیٰ حضرت البرکت فرماتے ہیں چاہیے ہی ہے اور دین سچا ہمارا نبی ہمارا نبی محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں کچھ طبیعت ناساز ہے انشاءاللہ بیان کل ہوگا کھڑے ہو کر سلام پڑھ لیجئے لیجیے عمال بلا کر سلام علیکم مستفا جان رہ سلام سموئے بز میں دہ جس کی عز کے صدقے کے وا حرم جس کے زول پہ قربا بہارے ہارم نوشہ بز میں پری ور دی گارے سلا مستفا جان لا خو سلا سموئے بز میں دایا تلا اور چن کو جی بور لے تیرا ہے خلد سے جل کا تو شاک لل کو لبو اپنا زیرت چوسا تیرا ہے جل کو کا دے کے اخ تل تلاسالام مستعفا جان تیلا کھو لاکھوں سلام دایا لاکھ اور جن کو دھو کیسے کو بولایا گیا اور جن کو میں بولا کر ستایا گیا اور جن کے گل ع رسول اللہ اسلط والسلام علی گہ نبی اللہ علی گبی حبیب اللہ علی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ کیسٹ ہے شہادت کا بیان اس کو آپ لے لیں اس کا ہدیہ ہے ساٹھ روپے یہ تقریر میں نے کہاں کی تھی تو اس کو نہیں یاد ہے لیکن ان لوگوں نے بنایا ہے شہادت کا بیان ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ خوش ہوں گے اس کو سننے کے بعد اپنے گھروں میں لگائیے اور گانے گلوس کی کیسیٹوں سے دور رہیے اس کا ہدیہ ساٹھ روپے ہے شہادت کا بیان یہ کیسی ٹائی ہے مستند بیان ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم